اور جب ان میں سے ایک گروہ کہا کیوں نسط کرتے ہو ان لوگوں کو جناو اللہ ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں سخت عذاب دیائی والا بولے تمہارے رب کے حضور معذرت کو اور شاید انہیں ڈر ہو